الحمد اللہ حبیب اللہ نور و فائل بخش میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے شیخ طریقت کا نعتیہ کلام ہے اس میں پانچ ہزار سے زائد اشعار ہیں اس میں مناجات بھی ہیں نعتیں بھی ہیں منقبتیں بھی ہیں سلام بھی ہیں اور نصیحت کے اشعار بھی ہیں امیر علیہ سنت کو اعلی حضرت سے بڑی محبت ہے اور اس لیے اعلی حضرت کے نعتیہ کلام کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے ہدائف بخشش بخشش کے باغات تو امیر علیہ سنت نے اعلی حضرت کی محبت میں اپنے کلام کے مجموعے کا نام رکھا وسائل بخشش بخشش کے وسیلے اس میں نعت خاں اور نظرانہ رسالہ بھی موجود ہے اطرغیب و ترحیب جلد دو صفحہ تین حدیث نمبر 23 درود پاک کی فضیلت اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزا عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اضاءل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے سلحبیب صلی اللہ علی محمد ولا علی و صاحبی وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ماہر ابی النور شریف نور بکیر رہا ہے اور مدنی چینل نے نور بھرا سلسلہ فیضان قصیدہ نور شروع کیا ہے قصیدہ نور الا حضرت کا لکھا ہوا ہے امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا اس کے اشعار ہیں انسٹھ ففٹی نائن تو ہم تقریباً بیس اشعار پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں پچھلے سلسلوں میں تو آج 20 میں شعر سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھنے سمجھانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ما تھا نور کا تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ما تھا نور کا نور <تصفح> <انتصال> میں ہوئی ہے نور کا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی و بارک وسلم سید اعلیٰ حضرت نوری آقا مدنی مصطفیٰ ہاشمی داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں میرے نور والے آقا نور کی پیشانی بھی سجدے کے لیے آپ کے رو برو جھک رہی ہے اور نور کو یہ نورانیت یہ تابشیں یہ سیاحیں یہ روشنیاں یہ چمک دمک آپ کے حضور جھکنے سے ملی ہے سہان اللہ سیما نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا نور نے جو چمک پائی ہے نا سیما جو پایا ہے یہ آپ کو سجدے کی وجہ سے پائی ہے اور سیما تو قرآن پاک میں بھی ہے آئی میں آپ کو وہ خزائے عرفان جو مکتبۃ المدینہ کا متبو ہے اور سبحان اللہ ترجمہ کیا ہے اعلی حضرت نے اس کا نام پتا کیا ہے کنزول ایمان ایمان کا خزانہ یہ پارہ چھبیس سورہ فتح اور آیت نمبر ہے انتیس سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبی و بارہ وسلم ارشاد ہوتا ہے سیما فی من نفر السجود ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے سجدے کا نشان جو پیشانی پر پڑتا ہے نا یہ علامت خزانہ عرفان میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں صدر اللہ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی یہ علامت وہ نور ہے جو روز قیامت ان کے چہروں سے تابع ہوگا اس سے پہچانے جائیں گے انہوں نے دنیا میں اللہ تعالی کے لیے بہت سجدے کیے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا گرب کا نشان جو لگ جاتا ہے نا وہ بھی سجدے کی علامت ہے اس میں سہبائی کرام کی شان بھی بیان کی گئی ہے اچھا اب یہ جو پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ جاتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ سجدے کا نشان جو ہے اس کی شرع حیثیت کیا ہے آئیے میں آپ کو اعلی حضرت کے فتو افریقہ سے عرض کرتا ہوں تو جو سجدے کا نشان پڑتا ہے اس کے بارے میں اعلی حضرت فتو افریقہ میں آپ نے مفصل فتویٰ دیا ہے اس کا خلاصہ اس کا عطر جو ہے اس کا نچوڑ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تحقیق حکم یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے قسطن یہ نشان پیدا کرنا حرام قطعی اور کبیرا گنا ہے اور یہ نشان معذ اللہ اس کے استحقاق جہنم کا نشان ہے جہنم کی حق داری کا نشان ہے جب تک توبہ نہ کرے اور اگر یہ نشان سجدے کا کثرت سجود سے خود پڑ گیا تو وہ سجدے اگر ریائی تھے اگر اس نے دکھاوے کے لیے کیے تو اب بھی جہنمی والا کام کیا اس نے اور یہ نشان اگرچہ خود جرم سے پیدا ہو لہذا اسی ناریت کی نشانی اور اگر وہ سجرے خالص وج اللہ تھے اللہ کے لیے تھے یہ اس نشان پڑھنے سے خوش ہوا کہ لوگ مجھے آب ساجد جانیں گے اب ریا آ گیا اب دکھاوا آ گیا اور یہ نشان اس کے حق میں مضمون ہو گیا اور اگر اسے اس کی طرف کچھ التفاط نہیں توجہ نہیں کہ نشان پڑا نہیں پڑا کیا ہوا تو یہ نشان نشان محمود ہے اچھا نشان ہے لکھتے ہیں کہ ایک جماعت کے نزدیک آیا کریمہ میں اس کی تاریخ موجود ہے سیما ہوں سی وجوہ آفارجود تاری موجود ہیں امید ہے کہ قبر میں ملائکہ یعنی فرشتوں کے لیے اس کے ایمان و نماز کی نشانی ہو اور روز قیامت یہ نشان سجدے کا نشان آفتاب یعنی سورج سے زیادہ نورانی ہو جبکہ عقیدہ مطابق اہل سنت و جماعت صحیح و حقانی ہو ورنہ نبدین گمراہ کی کسی عبادت پر نظر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر نشان خود ڈالا تو یہ تو جہنمی ہونے کی علامت ہے اگر ریاکاری ہے کہ لوگ مجھے نمازی جانے آبی جانے تو بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر توجہ نہیں ہے نشان پڑ گیا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور انشاءاللہ شاء فرشتے اس کو دیکھ کر پہچانیں گے یہ مسلمان ہے نمازی یہ قیامت کے دن اس کا یہ سجدے کا نشان سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا سورہ اللہ تیرے آگے خاک پر جکتا ہے ماتا نور کا جگتا ہے ماتا نور کا نور نے پایا تیرے نور نے پایا تیرے سج دیس سیما نور کا آ گیا وہ نور والا جس گا کا سارا نور ہے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کی تو کیا بات ہے چنانچہ ترمزی شریف میں ہے جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزبۂ تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے پیارے علی سلاط السلام سے اجازت لی اور نات پڑھی اس میں کچھ یہ بھی تھا کہ کشتی کا کس کی کشتی کا حضرت نور علیہ السلام کی کشتی کا طوفان سے بچنا آپ کے نور کی برکت سے ہے آہ! حضرت سعید ابراہیم خلیل اللہ نبی سلاۃ السلام کا نمرود کی آگ سے بچنا اور آگ کا گلسار ہونا باغ ہو جانا آقا آپ کی نور کے برکت سے تھا حضرت یہ رضی حدی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ سلاط اسلام کی نور کی برکت بتائی آپ کا نورانی ہونا بھی بتایا اور نور کی برکت بھی بتائی اور امام العیمہ ابو حنیفا نعمان بن صاد تابعی کوفی علی رحمۃ اللہ الکوی نبی اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں سبحان اللہ انت الذي لولاك ما خلق مرقن كلا ولا خلق الورى لولاك انت الذي من نورك لبدر الصباح والشمس مشرقه بنور بهاك انت الذي لما توصل ادم من سله بك فاذ الله واباك وبك الخليل دعا فعادت ناره مردا وقد خمدت نور السناك ودعاك عيوب لضر مسه فأزيل عنه الضر حين دعاك وبك المصيح اتا بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك كذلك موسى لم يزل متوصلا بك في القيامة مهتما بحماك والانبياء وہ کلو خل کن فلوڑا وہ رسلو وہتا کا یعنی آقا آپ کی سات پاک وہ مقدس ساتھ ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی آقا, آپ تو وہ ہے کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی نصیب ہوئی ہے سورج آپ کے نور سیبا سے چمک رہا ہے آپ وہ ہیں کہ آدم علیہ سلام سے لغزش ہوئی تو آپ کے وسیلے سے وہ کامیاب ہوئے حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں آپ ہی کے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی بج گئی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ کو پکارا اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی حضرت عیساربی جینا والی سلاۃسلام نے آپ کی خوشخبری دی آپ کی صفات حسنا آپ کے اچھے اور صاف بیانے آپ کی نادخانی کی آپ کی مداح سرائی کی حضرت مستاق علیم اللہ علیہ نبی جینا والی ہی صلاح السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے جھنڈے میں پناہ لینے والے ہوں گے انبیاء اور مخلوقات میں ہر مخلوق پیغمبر فرشتے بروز قیامت آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے آقا کی سبحان اللہ نور نے پایا تیرے نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اللہ تعالی محمد ان مزید اگلے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے نور کی آمد منی کی آمد کی آمد حضور کی آمد اور نور کی آمد مرا بایا مختفا مر بایا مخت وفا مر بایا